الحمد لله من من بسم الله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا رسول وخاتم الانبياء سب وما يتفرق من الذي سميع ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لييرجع اليه فيقوم بالمصالح يحصل معه الرزق من نصب الامام لا مختفيا مارکن کی تردید کرے نوافذ یعنی شیعہ کا مسلک اور مذہب یہ ہے اور بالخصوص شیعہ رقم میں سے جو امامیہ ہے مشق یہ ہے کہ پہلے اللہ اللہ امام ہیں اور, حسن حسن اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بارہواں امام ہے ان کو بیٹا محمد قاسم جس کو وہ نام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے چھپا ہوا ہے غار میں اور وہ اس وقت غاز ہوگا کہ جب دنیا کے اندر امن و امان ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب امن ہو جائے گا فساد ختم ہو جائے گا اس کے بعد وہ ظاہر ہوگا اور دنیا کو انصاف سے اور سے بھر دے گا یہ ان کے عقیدہ بارہ اماموں کا اور وہ بارہ امام مانتے ہیں جو کہ عقیدہ یہ بات ٹھیک ہے جس کے لیے خبرات لگائی ہیں معاصر نے تین قیدیں لگائی ہیں ایک تو یہ کہ امام کو ظاہر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں چھپا ہوا تو ضروریات تو پوری نہیں ہوں گی جو امام کی غرض ہے چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے لامختفیات چھپا ہوا نہ ہو تیسری بات لامذہ ایسا امام بھی نہ ہو کہ جس کے انتظار کیا جا رہا ہو ہوا کی بات ہے کہ جب دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا اب اس کے ظاہر ہونے کا فائدہ کیا ہے فساد سے ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کو سمجھا فرمائے بہرحال یہ ایک بے جاہل کا ایک مسئلہ ہے اور ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سن دو سو ساٹھ ڈگری میں سن دو سو چھیاسٹھ میں کہ وہ امام جو ہے کا گار میں چھٹ گیا ہے اور اب جو ہے وہ ظاہر ہوگا آخر زمانے میں جا کر جس کو وہ مہدی کا نام دیتے ہیں باقاعدہ سے انتظار کرتے ہیں اور یہ لوگ وہاں جا کر سامنے بھی دیتے ہیں، اور شاعری چیز کو تین طریقوں سے رد کیا ہے اور اس کے بیچوں بیچ شاعری نے ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے جو کرول نمبر ایک کا بھی سوال ہے یہ والا سوال نہ کیا جائے کہ وہ زندہ یہ والا سوال کیسے نہ کیا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ زندہ جیسے حاصل ہے اور اس کا جو تجار ہے وہ بھی ایک زمانے میں جا کرتا ہے وہ تو یہ طول ٹول اور اتنا بڑا جامع اعتراض نہیں ہے لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن وکیل جو دلائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے تین طریقوں سے شکار نظر کیا ہے پہلی ترین کہ امام کا چھپا ہوا ہونا یا امام کا سرے سے نہ ہونا دونوں باتیں برابر ہیں بات نہیں سمجھ آئیے امام کا نہ ہونا سرے سے اور اس طرح چھپا ہوا ہونا دونوں باتیں برابر ہیں اس لیے ہی کہ امام نہیں ہے تو اب بھی لوگوں کی جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اگر امام چھپا ہوا ہے تو بھی ہے ضروریات لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی اور ان کے معاملات نہیں سلو رہے تو دونوں کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے لہذا اس کا خیز رکھنا کہ امام چھپا ہوا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو امام چھپا ہے وہ دشمنوں کے شوق سے چھپا ہے اور ظالموں کے سے چھپا ہے تو اشارے کہتے ہیں کہ دشمن کے خوف سے دشمن کا خوف ہو اس کو واضح نہیں کرتا کہ انسان کیا جا ہو جائے سرے سے ہی جا کر جھٹ جائے اگر امام کو زیادہ ہی خوف ہو ڈرنے کا یا دشمن کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو امام نہ بتائے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر امام تو اس کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور ان کو ظالموں کو کیا کرنا چاہیے کردار تک پہنچانا چاہیے لیکن زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہیں گے کہ چلو پھر بھی اگر دشمن اس پر غالب ہے تو پھر وہ اپنی امامت کو ظاہر نہ کرے ٹھیک ہے نا زیادہ سے زیادہ یہی سکتا ہے نا کہ اپنی امامت کو ظاہر نہ کرے یہ نہ بتائے کہ میں امام ہوں بس کافی رہے لیکن یہ نہ بتائے کہ میں امام ہوں بس اتنی سی بات ہمارے جیسے کہ خود جو حسن عکری ہے جو آخری امام میں گیارہ वोल जमात के एक आले ने वो कहा करते थे कि को छेड़ना नहीं 11 को छेड़ना नहीं और बारहवे को छोड़ना नहीं ग्यारह साधे ऐसी हम, हम नहीं मानते बारहवा हम नहीं मानते बारहवें को छोड़ेंगे नहीं ग्यारह को छेड़ना नहीं बारहवें को छोड़ना नहीं बात आ रही है समझना नहीं तो ग्यारहवे के बारे में जैसे आसन अस है کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں گھومتے کرتے تھے سب کچھ تھا لیکن کبھی کسی پر ظاہر نہیں کیا ہوں امام ہوں اسی طریقے سے زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ اپنے آپ اپنی امامت ظاہر نہ کرے یہ نہ بتائے کہ میں امام ہوں لیکن بالکل صرف ہی چھٹی جانا یہ کہاں کا انصاف ہے تو بات ہے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کے فساد کے وقت فساد زمانہ کے وقت اور دشمنوں کے خوف پیڑ سے جا کر چھپے گا اشارے پر ہیں کہ جو زمانے کا فساد ہوتا ہے اور ظالم لوگوں کا جو حلبہ ہوتا ہے اسی وقت ہی تو لوگوں کو زیادہ امام کی حاجت ہوتی ہے لوگوں کو امام کی ہاجن کی ضرورت کب پڑتی ہے کبھی پڑتی نا تو جب ان کو کوئی لیڈ کرنے والا ہو جب ان کو کوئی مشکل حالات آئے جب ظاہر لوگوں کی ظلم کی پروریت ہو اور اسی طرح جو لوگوں کے اندر فساد ہونے لگ جائے تو تب تبھی تو امام کی ضرورت پڑتی ہے تو جب ایسے حالات میں امام کیا ہو گیا چھپ گیا پھر اس کے ذرا کیا فائدہ تو ان تین طریقوں سے شارے نے رواف فراد کیا ہے اور ماتن نے بھی تین کوئی لگا کر ان ہے پھینکی لگائی ہے لہٰذا اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ کیوں امام چھپا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ ظاہر ہو کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے جب امن و امان ہو جائے گا دشمن کا حلوہ ختم ہو جائے گا ظلم ختم ہو جائے گا زمانے سے اور دنیا سے اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی ظاہر بدعائے ہیں اہل بیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی بد دعائیں ان کے گرتے ہوئے خون اور ان کے پیاسے ہونے کی حالت میں ان کی بدوائیں سارا قیامت یہ اپنے آپ کو مارتے رہیں گے اور تا قیامت یہ خود اپنے آپ پر ضلع کرتے رہیں گے اور یہ اتنی بے وقوفیاں کرتے چلے جائیں گے انہوں نے صحابہ اکرام پر تبدہ کیا ہے جو ہدایت جو ہدایت کے ستارے ہیں جن سے ہدایت نکلی ہے جب ان کو ہی دین سے نکال دیں گے تو باقی ہدایت بچی کہاں ہے جب صحابہ پر ایمان نہیں ہے تو جس جس کا صحابہ پر ایمان نہیں وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں کیا بعد میں جی تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جس کو چھوٹے سے بچہ بھی جس بات کو تسلیم نہیں کرے گا ذرا آپ اس کو دیکھیں کرتے ہیں جس کو چھوٹے سے بچہ بھی جس بات کو تسلیم نہیں کرے گا ذرا آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ظاہر کب ہوگا چھپا کیوں لوگوں کے ڈر سے ظالموں کے خوف سے ظاہر کب ہوگا جب دنیا سے کیا ہوا ظلم وائے گا جب کیا ہو جائے گا حالات ساتھ ہو جائے گا پھر اس کے لیے تم بھائی مناسب یہ ہے کہ امام کیا ہو ظاہر جہاں لے جیسے رجوع کیا جائے مسائل ہے تاکہ قائم کرے من مسائل بھلائی ہوا جو غرض ہے وہ غرض حاصل ہو جائے لا مستفی یہ ماتن کا متن ہے لا مستفیم وہ چھا ہوا نہ ہو میں ظالم کے غلبے مانا ظلم اور نہ ہی ظالموں کے غلبے کے حوصلہ چھپا تیسری قید مات کی ولا نہ ہی وہ ایسا امام ہو کے جس کا جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، ہو. نہیں جس کے کا منظر کیا جا رہا ہو نکلنے کا زمانے، زمانے کے درست ہو جانے کے بقر انتاہی مواد شر والفساد، فساد اور شر کے ماتوں کے ختم ہو جانے شر بھی ختم ہو جائے ان کے ماتے جن وجوہات وہ ہی ختم ہو جائے ولا ظلم و اہل ظلم اور اہل فساف یعنی جو ظالم اور فطا آ... پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کے کیا ہے ظاہر ہونا ختم ہونا تو ظالموں اور فطا پھیلانے والے لوگوں کے ختم ہونے کے وقت ظاہر ہو ایسی بات نہیں ہے تو ایسا کوئی امام نہیں ہونا چاہیے امام کو کیا ہونا چاہیے ظاہر ہونا چاہیے بھی نہیں ہونا چاہیے بھی نہیں موجود ہونا چاہیے شی کو ایسے نہیں کہنا یہ ہے کہ برحق امام فادر رسول اللہ وسلم ابن حسن حسن تمہل حسین ان کے بیٹے حسین ہے تمہ ابن حسین علی محمد باقر، پھر محمد باقر، علی رضا، محمد, حفی، عالی محمد بھائی گیارہ تو ٹھیک جی، علی حسن حسین زیر اللہ محمد باق جعفر علی رضا محمد تقی علی نتی حسن ازخلی یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ گیارہ کو ہم بھی مانتے ہیں. لیکن اس کے بعد کی اگر بات کی تو چوٹ پر بنیاد پر رش کرے گی شرخ صاحب نے کہا اچھا جی ہم ان کو درست باندھتے ہیں ٹھیک ہے امام مانتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے مانتے ہیں لیکن جو عقیدہ وہ رکھتے ہیں امامت کا ان کا قیدہ امام کے متعلق اور ہے ہمارا عقیدہ اور ہے وہ امام کو بھی امام کو خلاف پر بھی جیسے گزشتہ سبق میں امام اور خلیفہ کے درمیان فرق بتائی تھی کہ وہ خلیفہ اور امام میں فرق کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ امامت کو خلیفہ پر درجہ زیادہ دیتے ہیں ان میں سے, بار سے دیت اللہ علیہ ربی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن امامت کو تسلیم نہیں کرتے امامت کو تسلیم نہیں کرتے خلافت کو مانتے بھی ہیں خلافت ٹھیک ہے وہ کیا تھے؟ بادشاہ تھے، سلطان تھے لیکن امامت جو ہے صلی اللہ وسلم کے بعد پہلی ہی امام ہے یہی بات نہیں. امامت کون کا اور ہے ہمارا ہم کے ہمیں ان گیارہ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے ہی. ہمارے بھی امام ہیں ہمارے بھی بڑے ہیں اس کے بعد نہیں محمد وقد صفا خوف من آدائی کی تفا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ چھپ گیا ہے اپنے دشمن کے خوف سے وسیعت وسیع کیا ہوگا ظاہر ہوگا صرف دنیا کو عدل و انصاف سے دنیا کو پھر کس سے مر جائے گا انصاف سے کم عمر ظلم سے جب زمانے میں تشریف لائیں گے اور کیا کریں گے پھر انصاف سے بھریں گے انصاف ہو جانا ہے ظلم جب نہیں رہے گا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو ظالم کا غلبہ نہیں رہے گا دشمن کا صبح سے ہی اپنا امان ہے اچھا یہ ہے ولا تو میں خیالی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی منع نہیں ہے بلا امتنا فیتل کہ اس کی عمر کی لمبائی یعنی عمر سے زیادہ ہونے میں کوئی مانیہ نہیں ہے وہتدار ہی اس کا لمبا ہونا ایام حیاتِ زندگی کے ایام کا لمبا ہونا یہ کوئی مانیہ کی وجہ نہیں ہے ہوا عیسا الحضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بات حضرت کی تو آپ کو چھوڑ دے جی مختلف مسئلہ ہیں جنہیں متحدہ بات باپن، کو آپ کے سامنے رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے اور دوسرے اس کے یہ خیر ہے اور جو دوسری طرف شر ہے اس کی زندگی ہے ججالیسا رحصوان پہلے ججال آئے گا حضرت اسلام کو گے. تو یہ دو لوگ کیا क्या है ان کی زندگی کے بارے میں جب اتنا نہیں ہے تو پھر وہ اٹھوں گے وہاں کے بارے میں یہ بڑا ہونا چاہیے بڑکیا تعجب کی اور بہت ساری باتیں وہاں کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں تش تین طریقوں سے بات رد کر رہے ہیں سے کو. یہ جو امام کے انتظار میں ہے کیا آپ امام کا انتظار نہ کریں کیوں کا حبیب کی کہ امام کا الامام امام کا چھپ جانا ہو اور صرف یہ برابر ہے امام چھپا ہوا ہو یا سرے سے امام نہ ہو تو ہے تیرے منتظر کا پا فائدہ سوال میں خوبصورت برابر ہے اگر امام جو امام کے موجود ہونے کا وقت جو اگراض مقاصد ہوتی ہیں وہ تو حاصل نہیں ہو رہی دونوں صورتوں میں سرے سے امام نہ ہو تب بھی نہیں ہو رہی اور اگر چھپا ہو تب بھی نہیں ہو رہی لہٰذا اس کے چھپنے کا ظاہر ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوا دوسری فرمانے کے دشمن کا خوف یہ چھپ جانے کو واجب نہیں کرتا دشمن کا خوف یہ کو نہیں کرتا اس تحقیق سے کہ کہ نہ پایا گئے صرف, صرف اس کا نام اتنا ہی بندہ بالکل چھپ جائے گا صرف, صرف اس کا ایک نام باقی کو بھی دنیا میں نہ ہو دشمن کا خوف اس کو واجب نہیں کرتا زیادہ سے زیادہ دشمن کا خوف یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم آدمی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے وہ دنیا میں ہو لیکن لوگوں کو نہ بتائے جمع ہم بات ختم بلائے احمد سارے کہتے ہیں کہ زیادہ سے, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتے ہیں اس معاملے میں استعفا ادا والے یہ زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں اس چیز کو یہ واضح کرے گا دشمن کا خوف کہ ادا و امام امامت کے دعوے کو چھپانا کم آپ کے ہفتے آبا کی اللہ جن قانون <زاہرین آلناس> جیسے کہ بارے میں اپنے آپ کو امام کا دعویٰ نہیں کرتے تھے یہاں پر بھی یہ ایسے ہو سکتا تھا کہ وہ امامت کا دعویٰ نہ کرتا انہیں کیا ہوتا ان بیچ وہ اسی طریقے سے کسی جس کے لیے درد بھر مارے فساد کے, زمانے کے فساد کے وقت اختلاف مختلف ہونے کے وقت ضلع اور ظالموں و طلبے کے وقت الناس اشد لوگوں کی امام کی طرف احتیاط یا محتاط نا یہ زیادہ پایا جاتا ہے پہلے یاد ہے ہم لوگوں کا اور ایسے موقع پر امام کی فرما برداری زیادہ آسان ہو جاتی ہے لوگ ایسے موقع پر زیادہ کرتے شبا کر کے اپنے ہاتھ مرتبہ ہونا, ہونا چاہیے امام کو ظاہر ہونا چاہیے چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے اس کے خروج کا منتظر بھی انتظار بھی نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ مبتض کا مذہب ہے جاہرانا اللہ تبارک ہم سب کو صحیح صحیح دین پر چلنے کی تحقیق اطا فرمائے اور صحیح دین پر اور صحیح راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے اللہ تبارک اپنے دین کے لیے قبول فرما اپنے دین کا ہم سے کام لے لے السلام علیکم و اللہ, اللہ